الکوثر صورت الکوثر مکی ہے اس میں تین آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں لفظ الکوثر آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نظول یہ سورت ابن عباس قلبی اور مقاتل کے نزدیک مکی ہے اور حسن عکرمہ، مجاہد اور قطادہ کے نزدیک مدنی ہے ابن مردبہ نے ابن عباس ابن زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ صورت القوثر مکہ میں نازل ہوئی تھی